بابو خدای ونی کی نیکو احتساب کے رشتے بابو خدای ونی شربہ ذکر مستذم قابل نہ بن جائے راہی کے بنائے کے ذریعہ کے معتبر نگنیں ظبن مصروہ وتاق تا اللہ ذخاتان یہاں پیدافت کے معتبر ان جهوں کلام 15 جورے نےchannel اپ یا خطان ذخاتان صورت اور نشات صورت پیدافت اور طلاق خطات او او رد دار جائے بھارت تے سبقت رسالین اپ کلام باہر بھی دونوں کرتے نہ کم اثر تو مثلا اسی کر کے اللہ لیکن زہلی تمہیں انت سبحان اللہ بار ارادے سے زیادہ کثیر سبحان اللہ الحمدللہ کہ کہتے ہیں بڑے بارے آج کے تار کو کہتے ہوئے یا سبحان اللہ الحمدللہ وسی کے ولا تم انت حر یا الہی خندے پر والا لوڑا اور یہ آج کے تار کو ونا تو پر والا اور بڑے بن انت حر ظاہتاں سرت جنہاں سورۃ جنہاں سورۃ دبہ پہ حوالہ والے جنہاں سورۃ کشمیر کہ امرت فلا فلا وچت بنا والله <سؤال> لو بندہ کہما قسم اور اس کا فلا فلا سلام قسم یہ روہ مود دی رات طالب اور قسم کرے تو قسم یہ روہ دی طالب خدا ما ثمر کہ نہ برطرف زباں دی طالب 20 اللہ تعالی قران میں منشیتا لو نشاں پسند کہ دام یہ سب تعلی کر کہ ان اذنت لکی بالعروج پاک دی طالب سماطے اجازت تو بجے تے سن تو اور جلی پہلوں کو پہل丈 لوگا نہ/. اور یہ ہے کہ وہ لئے نہیں کم گیا کا capacity تو تو اس کا طلاق ورقے جید لاichi yatมیالی الفاغی میں اس کے بعد کھلے متř ذات کوifier کے بعد مجھے صرف ہوا جید کرنے کے بعد لگہ اپنےalling اچھی طلاق دماغorf اسی اللہ پر اس کی پورے فرہاں مع Chinese ایمد ہوں بھی انہیہ اور دا و دا عمل دے دے و رجعت قوانین کی امین راضی ہے وجہ یہ تھا ارفاق قائم مقام دینی دی گنی دی گنی ہوئی بندہ قضا پر حاضر پہ احلام ذکر گئی کہ قضا ان مدد اقوال معتبر نے چماخ سبحان اللہ وہ تاکہ کل اپنے وقت میں نہیں داور اس میں ہم ہوندے تو چلا گے داور میں صلاۃ چلی سنیما تو یان تاریک ہو گئے چلتے ہوئے تھا او نے یہ بدیق مدہم دے اجباب القلال دا دلاقی یہ ذکرہ اندے یا حسن یا لایبان تو قدم یا خطاب الحاضر دعاؤ اطراتم جدو النجید و حدو النجید باب اصلاحی بخاری علامہ سید ابن جریر جہاد حدیث میں منافع اجر ثواب بالا ظاہرہ ظاہرہ کشمیرہ خطلے بکر کی ذکر ہوئی بعد میں کہا کہ یہ حدیث وارد تو تحقق اواز میں تحقق دلیل موجود دعو موجود دعو نظر وجود دعو موقف کے بتا کو کہ یہ دعو وجود دعو موقف کے بعد میں تحفظ نہیں پائے بلکہ یا حدیث جہادہ نے حدیث یا ظاہرہ نے کہ وجود تتیاز ذا حدیث بری الذرات کی منقال <سؤال> ہے یہ تو اللہ رسولی لا باغرت کیا منقال ہے یہ تو اللہ رسولی وایتو الى الله ورسوله رجال سیلا اللہ تربت ثواب ولی چاله پاسیدل تربت ثواب انراضی ہمنقال ہے یہ تو ال دنیا پاتہ زمانے کو وجود دینے تو بعد موجود دینے کا۔ کذا یہ محل بہر دے۔ نہ بلکہ یہ سیاق اجر و ثواب دے۔ یہ پنیت سیاق لل اجر و ثواب بتائی کہ یہ پنیت پاتہ زمانے اجر و ثواب نے برے کہ ان کو وجود نے او بعد موجود ثواب دینے دینے تعلق نہیں ہے۔ نوٹری نے ان کا محل الذرہ رضا اپنا پاتہ خدا پر سلام۔ اللہ تک ہے افسر افسر مقامات بھی یاد بارنا پڑے گا نہیں رہے سڑے مقامات دنیا لا بل وسلم را تاغا الا وجه الله لكي تاريخ क्या ना बताओ कि राह में की दिक्कत के जिन सरे वही औरा ता काफ में लेव जि शैतान नाजादी या काहुद निसरब अगाली इमाम बखारी ता तजमु के बदला वला ताला इल्ला वजह इल्ला यह इसला ताकत बदल रहा है ताकत मतलब न जि रजाई लई दफायि कम के नजाय लई नजाय लई کہنے ما بوکاری دا مسرد کر کے چلا تا تھا بالکل ال حافظ دے لا تا تھا اللہ الہ جل والا تحقق دے تا تھا الہی ظریفی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر سمجھنے من دی کہ جتا صد تحقق دے تا تھا پتہ پڑا نیتے سی حاضری الہی ظریدا جو ذکر شی اور ارس امراچ ارواح باب اكل مشرق الرحمن وعديمه ليس باب اكل مشرق ان حق من هذا اعطى في الجاليه ما تلقى وتن اولانيت القادر تابع نفس الشيء الحال ثلاثه ما في الشكر شيئ لا اعطى في الجاليه ما تلقى وتن وحمل على سماكين دار عمر التصرفات القادر نافذ هي باو دار يعتاب اتحققتا اسبق پانی پر موکف دیکھا بنی صحیح اور مشریق میں صحیح حرام تو دیکھے تا ہے او کچھ رہتا ہے جو نہ تا پتہ نہ اجر ثواب الی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجر ثواب الی اللہ وجه اللہ بلکہ یہ کہ عمل آغا چلا الی لگا مفید نہ لا جائزد یہی شہر جہاز رہا وقور تھا کو بڑا جی داخل جاے زبل کا ہناہ ہوئی یہ سری دا سی ابا لو کو رشرتلہ ہا کافرن کی ہے با اللہ چھوٹی گئی تھی اے تا تھا واقعہ ہے بہ پیش غزال سے یہ تقاب تعظیم کرے وہ قادر سے کافر نہیں اس میں ہناہ کو جینے جا سو ہناہ کو کافر دے تا کہ ابھی میں سے تحقق دے تا تذری لیکن وہ یہ عمل دے کافر کہ قال نے کہ یہ سب احناف نے یہ مسئلہ کہ جناب جائز ہے اللہ جائز دا ہی راہ کامل بلکہ علی نام رہا تھا خدا سبب کو کرو اربتا نکھوں جیسا تا تو ہے تا تھا دے نہ نکھوں سے سڑی طاقت نے شیطان نے کا موسم تعظیم دار وہ کافر تو تھا تو قال نے کہا تو نے دیکھا کے قال نے صلی اللہ علیہ وسلم نکند میں ایمان ہوا نامک موصول جو ذکر شریف نے مکس دام پن پاس روزانی نیتے نشترے ہو لیکن واقعی ہی جمینا فرستہ دے سراثن جدوہن مجھل کو قوت طلاق کی نیتے دبار نشترے موسوط سروت اگر کی نحص وشفق آتیا کردی پاہلن نبی صلی اللہ علیہ ان اللہ تجاوزی ری آنمتی دافت پاہلن عجر صواب سے دے تحقق جزائی دنیوی دادے میں تحقق جزائی دنیو کی بارکنے دے ان اللہ تجاوزی ری نما بلا معافی کرتا ہے وجہ جی زمانہ ان قومتی umat امت جما تما وثت ہی صدورھا صدورھا پایہ نشیں با مخدود جسور کے پایہ باز دی سینے یا مفسد بنا بذیت جسور کے پایہ باز پوچھنے کے لیے پرسوں بلا بذیت پیش جسور کے پایہ باز پوچھنے کے لیے کو مصطفی فسادر گراد تاذا طلحہ فر بعد نزول الجزا نہامی بلحہ تھا دباؤ سے پیاؤز نے تناسب تم کے ہوئے و تو سے کے اختیار سے دار میں قاتل قاتل درمیان نشری تناسب پر رہا سیندر محمدی باو کے صدورھا سنا مانو کانم علوی سیندیگر کی صحیح پھر وہ حدیث کہو کہ دا دو مقابل دلیل دیں لہلہ پر دلیل دیں بارو ادا سا پہ چا عمل کلی ویلاؤتا لے یعنی باب میں دے باب دا کلام نوید او اگا عمل او کلاب تغییر آتا لے فاغیبانی باقا درشتر لے منگو وہاں چاکر عمل تراؤتا لے کلام تراؤتا لے فاغیبانی باقا درشتر لے تلو بودی پا طلاق وکم باقا درشتر لے انا عمال تا عمل او تا کلمہ دا دا دا دا احنا کو دے بحیقات کیا دا پسیل عمل کرنے کی علاوه ترے نے حدیث نواسی کی تراث ہونے کی جو مراد ہے حدیث کا مفهوم کہ بصراۃ تک ارودوامر کی بیوا ہے کہ یہ عادت انا خبر میں جا کے نہ جانا ما مذاق ہے پڑھی اور اللہ مالک الیوم یاریان میں باروا بار کا نہیں جو ہو سریان فاجو شر دے نبی اللہ جی لا ترلا لا ترلا ربل ونون دت تو تتلا کینل فاس انس نی تو گینل فاس کی نیٹ ضروری ہے تو لے چنے ایت تو کی میں سمپل سے رہا دا ابل تو اور باپ والے ہاں کرے جو چ ويأت الدولة المحمديني أبو الله من الميز قوصة ودير شبيراني المحمديني أتوالي قلبنا دوهرينا دا في نهلا بغضره الإسلام ومعروف أنت لعبه خامقه لعراق ملوطة لعراوان شدق الوطن مدني مناورية تيرانية الإسلامة أبو برد ومهو قلاما ومرسق العراوان قريب بغل كل واحد من روام السابي ورق شهر يوضة بالنه لعراوان يوبل نرش ورق شهر يوضة بالمرجلنا أقبل بعد ذ وابو هرجال الصلو اللهم ارمالوا انش ابو هرجال سن مجلس النبي وسلم او غنام بيرالوا انش ثوابو هرجال جال الصلو محمد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس النبي کے ناسو بشرف اسلام کر النبي صلى هذا برامت اسلام نے چورام دے اور اس نے کہا هذا برامت لاو ذا ذا بلا انسا في العد اما ان بشهدك الله سر ذکر کو تعالی ذکر دار ہے پر جو سبحانہ سبحانہ تقو تنسرا ابو الولید هو لله درود اصل روایت سے ذکر کئی عالمی کی نچاتندے اخر جوت اما ان اشهد ان انه لله ان من امر بالتواتین دے اخر جوت حدیث روا با ان یذوا مسل سبیل جہاد اشاد سبیل جہاد ابا نور اللہ بلا قرون کو ذکر کئی عالمی کی نچاتندے درود و سلام ذکر کئی ما کا با منا وهو الذي يقول يا ليله من الدنيا وهو ولا ندور الورش وهو شطط سفر فكذاه حين حضر النبي الاسلام كده وهو حين يقول نذاك يا وبلنا من تورها نارها الله من نہ انزال <سؤال> تعالج یالتمین توجہ الفی تاجید دو گزار دیند وشکل شکر سرون شکر شکر الکلا غریم ولام رخصیو مشرد مسافر مغرم ارا انھا من تاین کوفینہ جدی چھکڑے رصحرا سرردیہ کہ دیش میں اختلاف عمد کو غدار کو کرنا اذا میں سمندر جا کو ارا ان ارا تمہارا تم ارا انھا من تاین کوفینہ جدی سرے چھ دیش میں داد کو غدار خلاص تمہارا فریاد کر رہا ہے لہذا میں اذا كان اجماعه على اجل انا بي اوريلو قرالما لما قال قالنا بي قرال لا بي اوريلو قالنا اقتدوا دو احسان نے دا آزاد دے این وجه اللہ لو فرض گزار اللہ حسب اللہ ادا سن رب المراب دہ ذکر گئی تھا اقتدوا کلام کلام اللہ نے کلام کرے دا کے ہتہ کرنا اے ما بڑا ابو ہریے <تكلمة> اسلام الطلب دي اسلام الععمل شو الطلب اسلام فيسلام وطلب الكامش ف نض وما صاحبين من صاحبيفض ص س بيننا س منقوم سبار ثناقوم سة لمقوم حذب ح في جدي <تكلمة> باغ امر والا بھی وفالہ بول رہا ہے ہم نے اللہ سلسلام علامت رکھا تھا حکم بارہ بمبے ولدی کی